رحمن الرحیم الحمد اللہ علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ کے تمام واٹس اپ واٹسپ والی بات باقی تمام سامین خارن گرام برادران سب کو سلام مشق کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت مزاج درس نمبر چھ سو انتالیس پبلک دو سو اکاسی ہے چھ سو انتیس انتالیس شروع ثابتہ کی درست تعداد ہے دو سو اکاسی جو ہے اوراد فتح کی اوراد فتح میں ہم جو ہے اسماع الحسنیا کی توجہات میں دس نمبر تیرہ یا خالق کے دل میں عجوش کے آخری بات یا خالق کے فیوز و برکات اثرات نا خصوصیات کے عنوان سے جو ہے فض برکات کے عنوان سے آج کا درس ہے اور اس اس مقد اس میں مقدس کے حوالے سے یہ آخری درس ہے الخالق کے حوالے سے اس کے فضوز فیوز برکات کے حوالے سے فرماتے ہیں نمبر ایک الخالق من اکثر ذکر نور اللّہ تعالی کا یہ کتاب مصباح ہے کہ حامی کتاب ہے چار سو ستہتر پہ فرماتے ہیں کہ من اکثر و ذکر ہوں جو شاید اس اس مبارک الخالق کا کثرت سے ود کرتا ہے یا خالق ہو یا خالق کہ الخالق کہ کر تو اللہ تعالی جو ہے نور اللہ تعالی قلب تو اللہ تعالی اس کے دل کو منور کر دیتا ہے اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے یہ ایک عام بھیس ہے روحانی فیس نورانی بھیس ہاں جی علائف ایسے یہی چیزیں حاصل ہے ہاں جی جس سے انسان کی جو ہے دنیا دونوں جو ہے شادت من ہو جاتی ہے دوسری جو ہے اس کے خصوصیت الخالق آسمائے بار تعلیٰ میں اسم جمالی خصوصیت کے ہے اس کی عدد سات سو اکتیس ہے اب جد کے لحاظ ہیں اس کی عدد سات سو اکتیس ہے متیں جو کوئی اس کا چلہ کرے گا یعنی چالیس دن تک اس کو پڑھے گا اللہ تعالی اس کا چہرہ نورانی بنا دیں گے اللہ تعالی اس کا جو ہے چہرہ نورانی بنا دیں گے تو یہ بھی اسی پہلے والے کے جیسا ہے تھوڑی سال بعض میں جو کوئی اس, اس, اس کا چلہ کرے گا یعنی چالیس دن تک اس کو پڑھتا رہے وہ یہ یعنی کثرت سے پڑھتا رہے جتنا کوئی تعداد نہیں دیا کثرت سے پڑھتا رہے اسی طور پر یہی سات اکتیس مرتبہ روزانہ پڑتا رہے اس اسم کو خلوص دل ہے ہاں ہو سکے تو قبل رو ہو کر کسی نماز کے بعد تو جو کہیں اس کا چلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ نورانی بنا دے گا مجھے فرما جو کوئی رات کو اس اسم کو پڑھے گا اس کا دن روشن اور وہ تمام نیک کاموں میں قوی ہوگا یعنی نیک کاموں کے انجام دہی میں وہ سست و کاہل نہیں ہوں گے بلکہ پوری قوت سے انجام دیتے رہیں گے یہ جو انہوں نے نیک کام میں قوی ہوگا اس کے توضیب داخل نے لکھا یعنی نیک کاموں کے انجام دہی میں وہ سست و کاہل نہیں ہوں گے بلکہ پوری قوت سے انجام دیتے رہیں گے نیک کام یہ جو دو خاصیت ہے یہ کتاب شرح اوراد فتح طالف جناب انسر صافری ان کے صفحہ نمبر 99 پہ ہے 99 اصلہوں نے مقدس کی یہ دو خصوصیات بیان کیے ہیں کتاب نمبر تین جو ہے یہ کتاب حرض سلمانی میں ان سے دو خصوصیات یہاں میں نقل کر رہا ہوں فرماتے ہیں یا خالق یا خالق جو کہیں اس اسم پر مداوع مت کرے یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے حق میں تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا ایک فرشتہ پیدا کرے گا تاکہ اس کے لیے قیمت تک دعا کرتے رہیں تاکہ وہ فرشتہ اس بندے کے حق میں قیمت تک اس کے اس کے دنیا آخرت کی سعادت مندی کے لیے دعا کرتے رہیں چوتھی خصوصیت جو ہے یا خال جو عورت باعش ہو جن کو اولاد نہیں ہوا ہے روزہ رکھے ہاں جی یعنی جو عورت بانش ہو تو وہ پہ اللہ وضع کے روزہ رکھے اور افطار کے وقت دن کو روزہ رکھیں اور دن کو پڑھنے کا حکم نہیں دے رہے فرماتے ہیں جو عورت بعد ہو جن صابلات نہیں ہو رہے روزہ رکھے اور افطار کے وقت اکیس بار پڑھے افطار کے وقت اکیس بار پڑھیں تو لڑکا پیدا ہوگا انشاءاللہ یہ دونوں خصیت نمبر چار اور تین اور چار دونوں حرضِ سلیمانی مشہور تعویذاتی کتاب ہے اس کے سوا نمبر ایک سو انچاس پہ ہیں اور انہوں نے یہ دو خواہش لکھا پانچویں خواہشات جو ہے فرماتے ہیں جو شخص اس اسم کو کثرت سے ذکر کریں اور دوام پیدا کریں اور ازکار کی تعداد پانچ ہزار ایک سو دس کو پہنچے yani کثرت سے ذکر کریں اور دوام پیدا کریں اور ازکار کی تعداد پانچ پانچ ہزار ایک سو دس کو پہنچے تو اسی وقت اس کو جو ہے حاجتیں پوری ہو جائیں گے اسی وقت جو ہے اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گے یعنی کو یاد کہ جو ایک بندہ پانچ ہزار ایک سو دس اس کے عدد کو پورا کریں اس کو یاد اللہ تعالیٰ کے حضور پڑھ کے اللہ اس کی جو بھی حاجتیں وہ پوری ہو جائیں گے اور ذکر کے دوران جب اس کو پڑھ رہے ہیں جس چیز کی حقیقت کو جاننے کا ارادہ کرے جب یہ بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ ذکر کے دوران جس چیز کے حقیقت کو جاننے کا ارادہ کرے اس پر اس چیز کی حقیقت ظاہر ہو جائے گا مطلب مزید جو بندہ اس قسم کو کثرت سے پڑھتے رہیں اور اس قسم کی برکت ہے کہ کسی چیز کی حقیقت جاننا چاہیں تو اس ذکر کے جو ہے پڑھنے کے دوران اس پر اس چیز کی حقیقت ظاہر ہو جائے گا یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دے گا یہ خصوصیات پہلے بھی دو کتابوں میں بتایا اس میں رہے ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دے گا اور یہ جو ہے کہ یہ خصوصیات یہ کتاب اکثر دعوت سے ہیں اس کے صفحہ نمبر بعد میں آ رہا ہے اور اسی طرح برکت نمبر چھ جو اس شم کے وف ان عادات کو چار زرو چار کے کھانوں میں لکھا اس کے آداب چونکہ انہوں نے چار زرو چار میں لکھا ہے ویسے وف وی صرف چار زرو چار کا کھانے ہونا ضروری نہیں ہے سارے سولہ بن جاتے ہیں وف مختلف آسمان کے مختلف کسی کا تین زرو تین نو کھانے ہوتے ہیں کسی کا جو ہے سولہ کھانے ہوتے ہیں کسی کا جو ہے پچیس خانے ہوتے ہیں پانچ زروع بارہ اس جسم کے انہوں نے چار دروے چار میں سولہ خانوں میں جسم کا وف درست کیا اس کا نقشہ عدد میں متن جو شاید اس جسم کا جو ہے اسم کے وف اس کے نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو اس کے کسی بھی کام میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا اس کے جو بھی کام کرنے چاہیں گے وہ کام ہوگا اور اس کے ہر قسم کے مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گے اور لوگوں کے ہاں بڑا مقام پالے گا کے اسے اسے اسے اسے اس کے اس وف کی وجہ سے ہاں جی اس کے ہر قسم کے مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گی اور لوگوں کے ہاں بڑا مقام پالے گا اور جو شخص اس وف کو اس ناس کو ہم انگوٹھی پر نش کر کے ہاں جی پہنے اور اپنی بیوی سے نزدیک ہو جائیں تو اللہ کے جن سے جو ہے حاملہ ہو جائے گا جن کو اولاد نہ ہو تو جو ہے جو جوش اس کی وف کو انگوٹھی پر نش کر کے انگوٹھی نش کر کے پہنیں اور اپنی روجات سے نزدیک ہو جائیں تو اللہ کے جن سے وہ حاملہ ہوگا اللہ ان کو اولاد عطا کریں گے کیونکہ اس میں خالق کے برکت سے دو کائنات بڑھ چکے ہیں اس میں خالق کے برکت سے تمام موجودات زیرو غیر ذروح زی جماعتات نواتات فرشتے ان جن سب اس اسم خالق کے برکت سے تو وجود میں آیا ہے تو لہٰذا یہاں بھی اگر اس کے پڑھنے جس کے نفس کے برکت سے وف کے برکت سے برلا کسی کو ابلا دیتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کے بعد نہیں ہوا اور اس اسم خالق کا جو اس میں الخالق کا وف یہ میں نے نفش بھی لکھا ہے آپ لوگوں کو اور سین کروں گا تو مجموعی طور پر جو ہے اس اسم کا میرے پاس جو دستیاب کتابیں تھیں ہم جی یہ سب چیزیں جو یہ چار پانچ خوشیاں ایک اکثیر دعوت کی صفحہ نمبر تین سو نو سے میں نے نقل کیا ہے یہ تین چار خوشیات اور اس کا نقش بھی تو یہ چند فیوز و برکات مجھے دستیاب کتب سے ملا ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے بار بار پہلے بھی کہتے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماں اور حوصنہ کا فیوز و برکات یقیناً لا سا اور بے شمار ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے یا وہ ضواط مقدس جنہیں اللہ تعالیٰ ہی تعلیم دے دیں اور ان چند ہو ذات میں ہرگز کس نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسما اس پاک ذات کے صفات ہیں اور اس ذات پاک کے تمام صفات میں اطلاق ہے اس تمام صفات میں کوئی حد و حدود نہیں ہے کہ کوئی حد و حد نہیں اللہ کتنے مہلوک کو خلق کر سکتا کوئی حد اس کی مرضی ہے جتنا خلق کرنا چاہیں خلق کریں تو اس کے فیض و برکات بھی کتنے کو کتنی خصوصیات کے ساتھ خلق اس کی مرضی ہے جس کو جو شکل دے دیں جو کملت دے دیں جو صورت دے دیں جو دے دیں ہاں تو یہ سب اس کی مرضی ہے اور اسی سے مخالف کی برکت سے لہذا جو ہے اس پاغذات کے صفات صفاتیں یہ تمام اسماع الحسن ہیں اور اس داد پاک کے تمام صفات میں اطلاق ہے یعنی اس کا کوئی حد حدود بندہ نہیں کرتا اللہ مثلا علیم جاننے والا کتنا جاننے والا اللہ خود جانتا ہے خطیر قدرت رکھتا ہے کس چیز پر خود نے فرمایا میں ہر چیز پر قدرت ہے. علیم جاننے والا کن چیزوں کو حج کل شین علیم ہر چیز کو جانتا ہوں احاطہ کل شین ہر چیز پر اس کو احاطہ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ خالق میں بھی ہر قسم کی چیزوں کو خلق کرنے پر قدرت میں ہونے والا ہر شے کا خالق رازق مالک سب اللہ ہی کے ذات ہے لہٰذا ان اسما کے پڑھنے میں جو فیض ہے جو برکتیں ہیں جو اثرات ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ چند جو چھ ست خدشات جو بندہ کی نیاز کر کیا ہے یہ تو یقیناً جو ہے اللہ کے اس اسمام میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا ایک قطرہ بھی نہیں ہے وہی بے اس کے صفات لفظ صفات کی خصوصیات بےد و برکات لا لاتعداد ہے لا محدود ہے بے شمار ہے لہذا محلقات جو مقیت ہیں معلومات و قید میں محدود ہیں وہ ہرگز ملغ کا احاطہ نہیں کر سکتا بندے محدود ہیں اس کے صفات اس کے کمالات ہر چیز تو وہ اللہ کی جو ذات ملق کا اس کے صفات کا اس کے کمالات کا ہرگز احاطہ نہیں کر سکتا ختوار ک اللہ غب العالمین فتو رکھ اللہ حسن الخل پر وغیرہ رحمِ تیری کما معرفت ہمیں توفیق دے دے تری مقدس آسماء الحسنہ میں ان صفات میں تدبر کر کے ہمیں تیری معرفت حاصل ہو اور اس معرفت کے نتیجے میں ہم تیری سچی بندگی کر سکیں یا اللہ بامعارفت بندگی کر سکیں اگر ہاں اس میں رواج کے تحت نہ ہو یا اللہ یا اللہ ہم سب کو تمام عثمان عالم کو یہ تیرے نبی کو امت کو یہ توفیق دے دے ہاں کہ ہمیں تیری معرفت ہو سچی اور معرفت کے نتیجے میں سچی عبادت اور بندگی کر سکیں حسن آصما الحسنار کے ہمیں کماحت و معرفت ادا کرے جتنا انسان کے لیے ممکن ہے اور ان کے معرفت کے ذریعے سے ہم بے اختیار سجدوں میں گر جائیں بے اختیار تری و بندگی کہیں اور سدوں میں گر کر آمن و صدقن کہنے ان ہم جو کہتے رہیں عملاً بھی حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا السلام تو رب العالمین عالمین کے پرودگار کے سامنے ہم سر تسلیم میں خم ہو گئے علام ابراہیم علیہ السلام کی طرح تیری جو ہے معرفت تو اور تیرے درگاہ میں ہمیشہ سرو سجود رہیں بامعارفت سرو سجود رہیں اللہ تیرے پیارے نبی کے واسطہ تمام معمبیہ علیہ السلام کے واسطہ محمد علیہ محمد کے واسطہ تیرے ملائی کے مقابین کے واسطہ تیرے آسمانی کتب کا واسطہ ہمیں تیری سچی معرفت عطا और اور سچی بندگی عطا فرما آمین سمام